بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام امام ان میں امام احمد بن ہمبر رحمت اللہ علیہ بھی ہے فرماتے ہیں کہ جہمی کافر ہے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے اس کا خون حلال ہے نہ ہی وہ وراثت پائے گا اور نہ ہی اس کی وراثت تقسیم ہوگی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جمعہ اور جماعت واجب نہیں اور نہ ہی عیدین کی نماز ہے اور نہ ہی صدقہ ہے اور انہوں نے جہمیہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو, جو یہ بات نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے انہوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا قتل کرنا حلال قرار دیا اور اپنے سے پہلے لوگوں کی مخالفت کرنے لگے اور لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں امتحان میں ڈال دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے عام مساجد اور جامع مساجد کو بند کرنے کا ارادہ کیا اسلام کو کمزور کر دیا جہاد کو معطل کیا اور امت میں تفریق پیدا کی احادیث کی مخالفت کرنے لگے اور منسوخ چیزوں کو پیش کرنے لگے اور, اور متشابیہ سے حجت پیش کرنے لگے لوگوں لوگوں لوگوں کو ان کی آرا اور دین میں شک, شک میں ڈالنے لگے اور اپنے رب کے بارے, بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے عذاب قبر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حوض اور کوثر ہے نہ ہی شفاعت جنت اور جہنم پیدا نہیں کیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین کا انکار کرنے لگے اس بات پر بہت سے لوگوں نے ان کا خون حلال کر دیا اس لیے کہ جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت کا انکار کیا اس نے تمام کتاب کا انکار کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انکار کیا اس نے تمام حدیثوں کا انکار کیا ایسا انسان اللہ بزرگ و بطر کے ساتھ کفر کرنے والا ہے ایسے لوگوں کو بہت ہی بڑا عرصہ اپنے نظریات پھیلانے کے لیے موقع مل گیا اور حکمرانوں نے ان نظریات کی اشاعت میں ان کا ساتھ دیا انہوں نے تلوار اور کورے اور قورے کے زور پر لوگوں میں یہ دعوت پھیلائی بس اس وجہ سے اس وجہ سے سنت و جماعت کا علم کمزور ہو گیا بدت اور علم کلام کے غلبے اور کثرت کی وجہ سے یہ دونوں علم کتاب و سنت چھپ کر رہ گئے یہ لوگ مجلس مجلس لگا کر اپنے نظریات کی اشاعت کرنے لگے اس مسئلے میں کتابیں لکھی اور لوگوں کو اس میں لالچ دینے لگے اور عہدے طلب کرنے لگے یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ تھا اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا سوائے اس کے جنہیں اللہ تعالی نے سے محفوظ رکھا ہو ان کی مجلس سے سب سے کم جس پر اثر ہوا تھا یہ کہ وہ اپنے دن میں شک کرنے لگتا یا ان کی اتباع کرنے لگا یا کم از کم ان سے یہ گمان ہو جاتا کہ یہ لوگ حق پر ہے اور اپنے بارے میں نہ جانتا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر سو اس طرح وہ شک کرنے والوں میں سے ہو گیا سو یہ مخلوق ہلاک ہوئی یہاں تک کہ خلیفہ جعفر کے ایام آ گئے جسے جس متوقع کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بداعت کو ختم کیا اور حق ظاہر ہوا اور اہل سنت غالب آ اور ان کی زبانیں کھلنے لگی باوجود کے اہل سنت قلت میں تھے اور اہل بدت ہمارے آج کے دن تک کثرت میں ہے ان گمراہی کی رسومات اور اعلام میں سے ایک امور باقی ہے جس پر ایک قوم آج تک عمل کر رہی ہے اور اس کی دعوت پیش کر رہی ہے نہ ہی کوئی چیز ایسی رکاوٹ بنتی ہے یہ اپنی اس دعوت سے باز آئے اور کوئی روکنے والا نہیں ان کے قول العمر سے روک نہیں رہا تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ نص پیش کیا جہمیوں کے بارے میں 99 ہے وہاں سے جی؟ اس میں میں نے جی ہاں اس میں میں نے پوری شرح لکھی رجل... جی ہے یہ کسی دوست جو ہے مجھے اسے میں نے بہت بیرے کروایا تھا اس میں پوری شرح میں نے جو ہے لگوائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا یہ ان شاء گے دیکھیے گا تو مصنف رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف رحمۃ اللہ شرح اس کی اب سنیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ جہمی کافر ہے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے یہاں اپنے اس کلام اور عقیدے کی وجہ سے یعنی اپنے اس کلام اور عقیدے کی وجہ سے کافر ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں گڑنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا جائے ایک مشہور قاعدہ ہے کہ الکلام ففات کل کلام الذات ٹھیک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کلام کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلام کرنے کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کا انکار کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا تو اس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کافی کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے صفات کا انکار کرتے ہیں امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ نے جہمیا کے رد پر ایک کتاب لکھی ہے امام احمد ابن احمد نے اس فرقہ جہمیا کے رد پر ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے ارد الجہمی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ان پر بھی بہت سے زبردست رد لکھا ہے ان کی کتاب کا نام بیان الس الجہمی ہے تو یہ دو کتابیں ہیں جس جو جہمیہ کے جا کا جو فرقہ ہے اس کی جو ہے بارے میں جو ہے علما نے جو ہے ان پر رب دکھایا امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ جو امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہمی کافر ہے اس کا کیا مطلب ہے امام احمد بن حمبر کیا کہتے ہیں کہ جہمیہ کیا ہے وہ کافر ہے اس کا مطلب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خاص جہمی فرقہ ہے جو کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے ان کا خون حلال ہے اور اگر وہ مر جائے تو ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا اور اگر ان کا کوئی رشتہ دا رشتہ دار مر جائے تو انہیں وراثت نہیں ملے گی تو یہ جو ہے جہمیا کی جو ہے خاص علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے انکار کرتے ہیں بہت سے فرقے جو گزرے ہیں جیسا کہ شیخ نے پہلے بھی جو ہے اس پر کلام کیا ہوگا کہ جہمیہ اللہ کی توحید یعنی توحید کے اسما و صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں نہ وہ اللہ کے اسما کا اس کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالی کی صفات کا جو ہے دونوں کا انکار کرتے ہیں معتزلہ جو ہے وہ اسما کا جو ہے کرتے ہیں اور صفات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں تو اب جو ہے جہمیہ کو جو ہے علماء نے کیوں کافر قرار دیا ہے یہ ایک سوال ہے دو اہم وجوہات تو آپ نے سن لیا کہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اور اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے آج کے زمانے کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں جیسے کہ دیوبندیت ہے بریلویت ہے تو یہ بھی جو ہے فی الحقیقت میں جو ہے اللہ کے صفات کا جو ہے انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے علماء نے خاص طور پر شیخ العرب والعجم رضی سندی راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیوں کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنے کا جو ہے فتویٰ دیا ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے جو ہے نماز نہیں ہوتی اس اعتبار سے کہ توحید الاسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں اور اس میں سے بہت سے جو ہے جہم ابن صفوان یعنی جہمیہ کے منہج پر اب مصنف رحمت اللہ علیہ کے فرمان اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس پوائنٹ سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جہمیہ کے فرقے ہونے کے سترہ دلائل دیے کتنے سترہ وجوہات کی وجہ سے جہمیہ کو جو ہے آخر کرا دیا ہے کتنے وجوہات سترہ سترہ اصول ذکر کیے سترہ انہوں نے وجوہات بیان کی اس وجہ سے جہمیہ کو جو ہے ہم اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافر ہے پھر ان لوگوں کی امتیازی امور انہوں نے بیان کیے سترہ اصول بیان کیا ان کے کی امتیازی امور بیان کیے اور مذکورہ اور قواعد میں جہمیہ اور متضلع اپنے ابتدائی دور میں بالکل مشترک تھے تو دو فرقے ہیں جہمیہ اور معتضیلہ متضلع کو انگریزی میں جو ہے راشنلسٹ کہتے ہیں یا اکلانی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو ہر چیز کو جو ہے تقدیم القل علیہ ان کا قاعدہ ہے کہ عقل کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں نقل پر یعنی قرآن و سنت پر یہ شروع دور میں ابتدائی دور میں جہمیت اور معتظریت بالکل ایک ہی چیز تھی ٹھیک ہے کوئی اختلاف نہیں تھا ایک ہی نہج پر وہ تھے ٹھیک ہے پھر ان کے اصول اور قواعد بالکل یکساں تھے پھر اپنے اصولوں اور قواعد پر رافدہ اور خوارج نے اپنے اپنے مذہب کی بنیاد بنیاد کھڑی کی تو اصل جو ہے ام الشر یا اصل جو ہے مسئلہ ہے وہ جہمیت سے ہے جس طرح ہمارے شیخ رئیس نبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جہمیت کے کھوک سے باقی جتنی بھی فرقے سب نے جنم لیا ٹھیک ہے نا جہمیت سے تو جہمیہ ہے وہ اصل ہے جہمیہ کے بعد معتضلات وہ بالکل یقصہ اور پھر ان متضل معتضلا اور جہمیہ سے جو ہے خوارج اور روافت جو ہے نکلے اس جملے سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جہمیہ کے کے کافر ہونے کی علتیں اور وجوہت بیان کرنا شروع کی ہے پہلی وجہ کیوں ہم ان کو کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت جمعہ اور جماعت واجب نہیں ہے وہ کہتے ہیں جمعہ اور جماعت واجب نہیں ہے صفوان بن جہم جمعہ کی نماز اور جماعت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے لیے صرف اللہ کی معرفت ہی کافی ہے جہمیہ کو جو بانی تھا جہم ابسان جی جہم ابن سفان یہاں پہ کمپوزنگ کی غلطی ہے ٹھیک ہے جام اپنے صفوان تھا جس کی طرف یہ فرقے کی نسبت کی گئی ہے وہ جو ہے جماعت کا انکار کرتے ہوئے کہتا تھا یعنی جمعہ اور جماعت کو نہیں پڑھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت یا اللہ کو جاننے کے لیے صرف معرفت کافی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ صوفیائی کرام بھی یہی کہتے ہیں بہت سے صوفیائی کرام کہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کافی ہے بہت سی صوفیہ جو صوفیہ ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تو بہت سے پیر جالی پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مرفوع القلم تو یہ جتنے بھی افکار ہے یہ صوفیہ کے افکار ہے اس کی اصل جر جو ہے وہ کس سے ہے جامن صفوان سے ہے کیونکہ جہمین و صفوان جو ہے وہ مشرقوں ہندو سے جو ہے متاثر ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ کافی ہے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ہاں جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے جس کو معرفت اللہ جو ہے صوفیہ کے اصطلاح میں جو ہے بعض صوفیا ان کو کہتے ہیں کہ خواہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے روزے رکھے یا نہ رکھے ایسے باقی عبادات کے متعلق بھی وہ یہی کہتے ہیں تو ان, تو اور ان کا کہنا کہ نہ ہی عیدین کی نماز ہے اور نہ ہی صدقہ ہے کیونکہ ان کے ہاں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے ایک دوسری بات ہے کہ جہمیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف میں جو ہے اعمال عمل جو ہے وہ داخل نہیں ہے زبان سے اقرار کافی ہو جائے گا اگر کسی شخص نے اپنی زبان سے کلما پڑھ لیا تو جہمیہ کے نزدیک جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد اگر وہ کوئی عمل نہ کرے تو جہمیہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ کی عبادت صرف اللہ کی جو ہے معرفت سے ہوتی ہے یہاں ان فرقوں جہمیہ اور معتزلہ اور اس وقت کے رافضیوں نے وہ عقائد, ان کے وہ عقائد ہے جن کے بارے میں اکثر لوگ لا علم ہے بلکہ ہل زمانے میں لوگ کی اکثریت ان فرقوں کی اصلیت اور حقیقت سے ناواقف رہی ہے ان کی اس وجہ سے جو ہے یہ گمراہ فرق لوگ اپنے عقائد کو چھپائے چھپا رکھنا اور اس کے خلاف ظاہر کرنا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل لوگوں کے جو اصل گندے عقیدے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے عقیدے اور میں بریلویوں اور دیوبندیوں کی مثال دے جو ہے ہمیشہ دے رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے بر صغیر ہند سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور یہ, بہت یہ دو بہت بڑے فرقے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے اندر تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ظاہری عقائد دیوبندیت اور دیوبندی اور بریوی کے جو ظاہری عقائد ہے اس میں یہ چیزیں ہم نہیں پائیں گے کہ یہ سب وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے اللہ کی عبادت اس طرح حاصل ہوتی ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر ان کی خاص مجلسوں کے اندر جو ہے یہ بات بیان کی جاتی ہے اس وجہ سے لوگ بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اندر ایسے کوئی عقائد نہیں دیکھے جو قرآن اور سنت سے جو ہے ٹکرارتے ہیں یا ان کی مخالفت رکھتے ہیں تو یہ اصول جو ہے علماء نے سب سے پہلے بتا دیا ہے کہ ان کا شعار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے ان گندے عقائد کو جو ہے چھپائے ہوئے رکھتے ہیں اور یہ جہمیوں کا طریقہ ہے اگر ہم کو کوئی یہ پوچھا جائے کہ دو چہرے دکھا کر ایک عقیدہ ظاہر کرنا اور اپنا اصلی عقیدے کو چھپانا یہ کس کا منحج ہے یہ جہمیوں کا منحج ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دیوبندیوں کی جو ہے کتابیں بریلویوں کی کتابیں اس میں جو گندے گندے مسائل اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو لکھے گئے ہیں، ان کے صوفیہ کے بارے میں جو لکھے گئے وہ عام لوگوں کو وہ نہیں بتاتے وہ صرف خاص لوگوں کو بتاتے ہیں اس حد تک جب ان لوگوں کو وہ اس حد تک برین واش کر دیتے ہیں تب تک اور وہ ان عقائد کا جو ہے اظہار صرف اپنے خاص مجلسوں اور خاص موقع پر کرتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہ جہمیوں والا طریقہ ہے تو اس کی جہاں سے اس کی وجہ سے جو ہے علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کے دو عقیدے اور آفدیوں کے اندر بھی آپ نے یہ مشاورت دیکھی ہوگی کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنا اصلی عقیدہ جو ہے وہ چھپاتے ہیں اور اپنا نقلی اور جھوٹا عقیدہ ہے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں موسمیوں کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بائی بائے ہیں اور پیچھے جو سنیوں کے بیچ ان کے جو اسی عقائد ہے وہ سنیوں کے خون کو جو ہے حلال حلال سمجھتے ہیں تو یہ رافدیو ہو یا جہمیہ ہو یا دیوبندیت ہو یا بریلویت یہ سب اس مسئلے پر جو ہے متفق اور اشتراک ہے کہ ان کے عقائد ظاہری عقائد کچھ اور ہے اور ان کے باطنی عقائد جو ہے اور کچھ اور گویا کہ وہ ان کی حکومت میں کافر حکومت کے نیچے دار اور حرب میں رہتے ہیں اس وجہ سے وہ جمعہ اور نا جماعت نماز اور ایرین اور زکوٰۃ کو ساقت کہتے ہیں اور یہ فتنہ ابھی عام بہت سے شباب کے اندر نوجوانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ جہمیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ مسلمان ممالک میں رہ رہے ہیں تو مسلمان ممالک میں ان کے حکمرانوں کو کافر ان کی تکفیر کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہ جمعے کی نماز ہے نہ عیدین کی نماز ہے کچھ نہیں ہے سب چیز جو ہے ساقت ہے جب تک کہ مسلمان کی سلطنت جو ہے قائم نہ ہو جائے جیسے کہ ہزب تخریب جس کو ہم کہتے ہیں حزب التقریب کا نام سنا ہوگا ہزب التحریف تو جب ہم حزب التق کہتے ہیں کہ ہزب ال جو ہے ایک فرقہ ہے جو خلافت کی جو ہے کوشش میں لگا ہوا اردون سے اس کی اس کی اس کی اصلیت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں وہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نہ, نہ کہتے کہ نہ وہ جمع ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے خلافت کو قائم کرو پھر بعد میں نماز ہوگی اس لیے کہ ابھی جو ہے مسلمان کے اندر دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ملک موجود نہیں ہے تو یہ سب سے پہلی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے جہمیہ کو جو ہے کافر کہا گیا ہے اور یہ اس کی شرح ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر ان کے کافر ہونے کا دوسرا سبب بیان کرتے ہیں علماء کہ اس فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ بات نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے تو ان کے یہاں اجباری طور پر یہ بات یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے مخلوق ہے اور اس بلا اس بلا وجہ کفر کے فتویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود کافر ہو جس جو اس کو جو ہے مخلوق قرآن کو مخلوق نہیں کہتا وہ خود بھی کافر ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی جس, جس بھی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا اور وہ, اور وہ دو میں سے ایک کے ساتھ لوٹتا ہے اگر اس نے جیسے کہا ویسا ہی تھا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی بات اس پر لوٹتی ہے تو وہ الزامی طور پر جس کو تکفیر الزام کہا جاتا ہے تکفیر الزام کا کیا مطلب کہ اگر آپ نے اس کو کافر نہیں کہا تو وہ کافر ہے اگر آپ نے اس کو بدتی نہیں کہا تو آپ بھی بدیتی ہے یہ کس کا طریقہ ہے یہ جہمیوں کا طریقہ ہے اور یہ بریلو کا بھی طریقہ ہے جس نے جو ہے کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہے کہ نہیں وہ کہتے سنا ہوگا تو یہ سب جتنے بھی چیزیں اور فرقے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی چیزیں یہ فرقوں کے اندر پائے جاتی ہے اس کی سب کی اثریت کہاں جا کے لوتی ہے جہمیت کی طرف اس لیے جہمیت کا جو ہے فرقہ اتنا خطرناک ہے اگرچہ آج کے زمانے کے اعتبار سے جہمیت کا بھی آئینی ہی کوئی فرقہ جو ہے موجود نہیں ہے لیکن ان کے جو متشتت عقائد ان کے متشتت افکار وہ لوگوں فرقوں کے اندر موجود ہے دوسرے ناموں کے ساتھ پھر اس کو اب بریلویت کہ دیوبندیت کی ہے رافبیت کہ خوارج کے ہے یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہے تو یہ ہے تو یہ بات ہوئی کہ وہ جو ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کا تکفیر الزام،, الزام کے لیے جو ہے دلیل جو ہے رد یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ چیز جو ہے آپ پر جو ہے وہ تکفیر جو ہے آپ پر آ کے لوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک چیز کے ساتھ واپس لگتا ہے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ اس فتوی کے جاری کرنے میں سچا ہے علم اور دلیل کی روشنی میں کسی کفر یعنی کسی کفری کام کے مرتکب ہونے پر فتویٰ دے رہا ہے تو اس کا یہ حکم لگانا درست ہے تکفیر کا جو کام ہے وہ خاص علماؤں کے لیے اور تکفیر کی جی ہے دو قسمیں ہیں تکفیر المعین ٹھیک ہے نا جو خاص تکفیر ہے اور تکفیر العام اور دونوں کے لیے جو ہے ضوابط علماء نے جو ہے مقرر کر رکھے ہیں جب وہ ضوابط جو ہے سامنے رکھتے ہوئے کسی شخص پر جو ہے تکفیر کی جائے گی اور یہ صرف خاص علماء کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے طلباء کے لیے بھی نہیں ہے جس اس اللہ یہ کہ وہ بالکل اقویا طلباء میں سے ہو تو وہ جو ہے تکفیر کر سکتے ہیں تکفیر کے جو ہے معنے ہیں اور تکفیر کے جو ہے ضوابط ہے اور اصول ہے تو ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے علماء جو ہے جو ہے کسی شخص کے کسی ایسے عمل کے ارتقاب ہونے کی وجہ سے وہ عمل اعتقادی ہو یعنی قلبی ہو یا عملی ہو یا لسانی ہو ٹھیک ہے نا اپنی زبان سے ہو یا اپنے عمل سے ہو یا اپنے دل سے ہو اس کی وجہ اس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے جو ہے علما جو ہے اس پر جو ہے فتویٰ لگائیں گے کافر ہونے کا تو عام طور پر علماء جو ہے عام کفر کے عام فتوی لگاتے ہیں کہ فلان شخص نے اگر فلانا کام کیا تو وہ کافر ٹھیک ہے نا فلان جب لیکن جب جہاں تک تفیری ذات کا مسئلہ ہے تفیر بھی مسئلہ ہے تو وہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب علما قرائن ضوابط اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اس کا دراسہ کرتے ہوئے پھر اس پر جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں علم کے اوپر کہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے تو اس کا یہ حکم لگانا درست ہے اگر جہالت اور تعصب کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو گویا اس کے دین اور مذہب کو غلط کر دیا ہے جو اللہ کے ہاتھ صحیح اور درست ہے تو اس کی وجہ سے وہ خود ہی کافر ہوا ہے جیسا کہ برویوں کے عامت الناس کا جو ہے حال ہے کہ وہ جو ہے تعصب کی وجہ سے اور تقلید کی وجہ سے جو ہے ہر ایک پر جو ہے وہ تقفیر کر دیتے ہیں تو گویا کے حدیث کی روشنی میں جو ہے انہوں نے خود اپنے آپ پر تقفیر کی ان کی تقفیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے, خود انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر تقویر کی اس لیے کہ ان کی جو تقفیر ہے وہ جہالت تعصب اور تقلید پر جو ہے مبنی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ شیخ نے یہ کہا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ کے ان کے کافر ہونے کی تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کا قتل کرنا حلال قرار دیا ہے ٹھیک ہے نا جیسا کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئیسس دائش اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی جہمیہ ان کے اندر بھی تجہم پایا جاتا ہے تجہم کس طرح پایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے سوائی اپنے اپنوں کے کیبنٹ جو ان کی جماعت میں نہیں ہے باقی سب کا خون انہوں نے جو ہے حلال قرار دیا ہے تو خون حلال کرنا کسی کا صرف خوارج کا شعار نہیں ہے اصل جو ہے خوارج نے یہ مسئلہ جہمیوں سے لیا ہے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون کا حلال سمجھنا یا کسی کرنا یہ خوارج کا جو ہے خوارج خوارج نے اس کا ایجاد کیا ہے لیکن حقیقت میں جو ہے خوارج نے اس مسئلے کو جہمیہ سے لیا ہے کہ جہمیہ جو ہے وہ ان کے ان کے عقیدے پر جو لوگ ان کے عقیدے سے موافقت نہیں کرتے تو ان کا خون جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں یعنی جتنے باطل فرق فرقے گزرے ہیں ان میں یہ عقیدہ مشترک رہا ہے کہ وہ اپنے مخالف کے قتل مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت اور آرگی پھیلانے کو اپنے مذہب اور اپنے مذہب اور عقیدہ کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ جو ہے تکفیر کرنا حکمرانوں کی ٹھیک ہے نا ان کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا ان کے خلاف جو ہے جلوس وغیرہ نکالنا یہ اصل میں جو ہے یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے اور یہ جہمیوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے جس کو جو ہے آج مختلف لوگ جو ہے مختلف ممالک کے اندر اپنا رہے ہیں مسلمان ممالک کے اندر ہو یا جو ہے غیر مسلمان ممالک کے اندر ہو کسی بھی جگہ پہ ہو یہ جو ہے جہمیوں کا طریقہ ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے وہ ایسے کر گزرتے ہیں ان میں سے بعض نے جرات یہاں تک جرت کر کے اپنے اس عقیدہ کا بر بلا اظہار کیا تھا جیسے خوارج اور بعض بزدل دل اور گٹیا طبقے کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور موقع اور موقع مل جانے تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں مگر اس کا اس کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے عام طبقے کے لوگ اس عقیدے سے بے خبر ہے جیسے رافتی جیسے رافتی لوگ ہیں ان کے اس عقیدے سے جو ہے وہ عام جہاز جاہل لڑاف دی جائے وہ ان کے اس عقیدے سے جو ہے بالکل بے واقف ہے تو اس لیے جب ان لوگوں کو خلیفہ معمون عباسی کے دور میں پذیرائی مل گئی تو انہوں نے بہت سے سارے علماء کو قتل کر دیا بہت سے علماء کو انہوں نے قتل کر دیا اور باقی کو جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے ڈکیل دیا حتیٰ کہ عوام الناس بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا یا اہل سنت مذہب پر ہونا ایک جرم تصور کیا جانے لگا حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور تعلیمات کی روشنی میں کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے اور اور عمد اللہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو لانت اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا موجب بنتے ہیں آپ آیات جو ہے کی جو آیتیں ہیں اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں تو یہ تھی جو ہے تیسری وجہ جس سے اہل علم نے اور علماء اہل سنت نے جو ہے جہمیوں کو جو ہے کافر قرار دیا ہے چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے براہ راست نضول قرآن جو ہے اپنے انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی مخالفت کرنے لگے حالانکہ ان لوگوں نے براہ راست نظول قرآن کا مشاہدہ کیا یعنی جہمیہ سے پہلے جو صلف الصالحین تھے جن اور صحابہ تھے ان کا ان کا جو طریقہ تھا ان کی انہوں نے جو ہے مخالفت کی یعنی جن صحابہ وہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم جنہوں نے قرآن کا نزول کا مشاہدہ کیا جن کے استاذ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی انہوں نے جو ہے مخالفت کی تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ بات بالکل واضح طور پر جو ہے نظر آتی ہے کہ سب سے پہلی مخالفت جو ان لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو فہم ہے اور جو طریقہ ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں یعنی جو فہم الصلف السالح جس کو ہم کہتے ہیں اور جو ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں تو جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں جو آئے ہیں جو آئے تھے ختم ہو گئے موجود ہے اور آنے والے ہیں سب سے سب سے یعنی اہم یعنی سب سے اہم سبب جس کی وجہ سے ان کو جو ہے جو ہے وہ دلالت اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور راہ حق سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے اجیال جو تھے جو سلف الصال تھے ان کی وہ کیا کرتے ہیں ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں اس وجہ سے کسی شاعر نے بہت اچھی طرح کہا ہے کہ فلقے رخ رفی اتباع صلف و شر و شر خلف۔ ٹھیک ہے نا کہ بعد میں آنے والے کی جو ہے اتباع کی جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ سلف الصالحین کی جو ہے ہم اتباع کریں ان کے طریقے پر جو چلے یعنی جس طرح انہوں نے نصوص سمجھا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے گمراہی جو ہے اپنے آپ کو کوئی گمراہی پر لے آتا ہے وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سلف الصالحین سے اپنا جو ہے سلا اپنا جو ہے جوڑ جو ہے وہ اس کو وہ توڑ دیتا ہے سلف السالین سے تو یہی انہوں نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور آپ کے سامنے کتاب الہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کو دیکھا کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل ایسا پسند کیا کہ اس نے قیامت تک آنے والوں لوگوں کو ان کی ہدایت یافتہ متقدمین کی پیروی کے حکم دیا فرمان الہی ہے کہ میوشا رسول ہدا وبے غیر سبیل المؤمنین نولدہی ما تولا ونسلہی جہنم وساعت مسیرہ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرآن میں کہنا کہ الا اکل لذین حد اللہ فب ٹھیک ہے نا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہیں ہدایت کی پیروی کرو تو یہ جو رسوس جو ہے جو ہے قرآن کے اندر جو موجود ہے جس میں اللہ تعالی نے جو ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ابتدا کا حکم دیا ہے تو جہمیہ کے ایک یعنی سبب یعنی سب ایک سبب یعنی اسبابوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کافر ہونے کا کہ انہوں نے جو ہے صحابہ کے طریقے کو جو ہے چھوڑ دیا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے ٹھیک ہے نا معمولی سی بات ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کفر تک پہنچ گئے اور کفر تک پہنچ, پہنچتے پہنچتے وہ کافر ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے اپنے پہلے متقدمین کی راہ کو چھوڑ کے جو ہے ایک اور دوسری راہ انہوں نے جو ہے اپنا لی پانچویں وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو علماء نے جو ہے اہل سنت والجماعت نے جو ہے اہل حدیثوں نے جو ہے کافر قرار دیا ہے کہ اور لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں امتحان میں ڈال دیا جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رام نے نے کچھ بھی نہیں کہا تھا یعنی وہ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اور نہ ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں حرج میں ڈال دیا اور کفر میں لے جانے والے باتیں کرنے لگے اور, چیز اور اس چیز میں لوگوں کا امتحان لینے لگے جس کا تعلق لوگوں کی مصلحتوں سے ہے کسی قاضی کا فیصلہ اس وقت تک نہ مانتے جب تک وہ کفریہ عقیدہ نہ اختیار کر لیتا یہ ان کا طریقہ تھا اور کسی امیر گورنر یا حکمران کی بات مانتے اور نہ ہی جمعہ خا خطوہ سنتے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسما صفات قرآن اور ان امور کے بارے میں لوگوں سے سوال و جواب اور ان کا امتحان لے کر ان کے حرج میں ڈال دینا شروع کر دیا جن امور کے مطالعے خود صاحب شریعت اور حضرات صحابہ کرام نے کوئی بات تک نہیں تھی تو یہ لوگوں کے امتحان لینا اور لوگوں کو حرج میں ڈالنا یہ جو ہے والا طریقہ ہے یہ جو ہے سنت والجماعت جماعت کا جو ہے طریقہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ان کی مسجدوں کن کن کی لوگوں کے اماموں کے پیچھے جو ہے نماز ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اہل سنت والجماعت کے علماء ہم کو اصول بتاتے ہیں اصول میں یہی بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو یا اہل علم کی جماعت میں جو ہے اپنا شمار کرتا ہو اور جس مسئل کی طرف سے وہ اپنی اس کی نسبت کرتا ہو اسی پر جو ہے اس کا حکم لگایا گیا اگر وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو ہم یہی اس پر حکم لگائیں گے کہ اس کے عقائد جو ہے دیوبندیہ والے عقائد ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے اور اپنی نسبت جو ہے بریلویت کی طرف کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے جو ہے عقائد بریلوی ہے لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں جا کے اماموں کو جو ہے کھینچ کر جو ہے ان کو یہ پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ عین اللہ اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ کہا یہ جو ہے مسلم بدت ہے اور یہ جو ہے جو ہے لوگوں کو جو ہے حرج میں ڈال دینے کا ہے تو یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے عقیدے کا جو معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے جو آپ نماز پر سکتے ہیں اور اگر بعد میں آپ کو معلوم ہو گیا تو جس طرح امام احمد ابن حمبل کے بیٹے سال سال ابن احمد بن حمبل نے ان سے پوچھا تھا مسائل کے اندر کہ اگر میں ایک بدتی کے پیچھے نماز پڑھوں اور اس بات کا مجھے معلوم نہیں تھا تو میں کیا کروں تو امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آپ ان کے پیچھے اپنی نماز دوہرا آپ اپنی نماز واپس دوہرا لیں اسی طرح جو ہے کتاب الشریعہ عجوری کے اندر جو ہے معاذ جو سرف الساحی میں سے جب انہوں نے ربیبن ربی مرہ کے پیچھے پڑھا نماز پڑھی اور یہ ربیب نے مرہ جو ہے یہ قدریا کے بڑے مشائقوں میں سے تھا بیس سال کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ یہ تو قدریہ میں سے ہے تو بیس سال کے بعد انہوں نے اپنی وہ نماز لوٹائی تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اصول اور زواد کے اعتبار سے کہ وہ لوگوں کا امتحان نہیں لیتے جس آدمی جس کی اصل ہو اس طرف اس کی نسبت ہو اسی پر اس کا حکم نیاز لگایا جاتا ہے اللہ یہ کہ وہ سامنے آکے اپنے عقیدے کا اظہار کرے یا اپنے آپ کا یعنی ان کی عقیدے کی برات کا اظہار کرے اور عملی طور پر اس کو تطبیق میں لے آئے تو وہ ایک الگ بات ہوگی تو اس میں سے چھٹی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عام مساجد اور جامع مساجد کو بند کرنے کا جو ہے ارادہ کیا تو یہ جامعوں کا ایک دوسری وجہ سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے مساجد کو جو ہے بند کروا دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے افعال کی وجہ سے لوگوں کے لوگوں میں دین سے بیزاری پیدا ہو گئی اور وہ دین سے دور ہونے لگے اگر آپ مسجدیں بند کر دیں گے تو کیا ہوگا لوگ کہاں پہ نماز پڑھیں گے مرد لوگ کہاں پہ نماز پڑھیں گے گھر پہ نماز پڑھیں گے گھر پڑھ لیں گے لیکن یہ ایک بڑا سبب بنے گا دین سے جو ہے دوری ہونے کی جو وجہ سے اور دیران ہونے لگے اور دوسرا یہ کہ جب کوئی انسان ان لوگوں کی مسجدوں میں چلا جاتا تو وہ اس سے ان تو وہ ان کفریہ عقائد کا اقرار کروائے بغیر باہر نہ آنے دیتے تو اگر وہ مسجد میں چلا جاتا تو ان کو جو کفریہ عقائد جو اس پر مجبور کرتے یا تم اس کو بات مانو یا اس پہ وہ جو وہ تکفیر کرتے جس کی وجہ سے لوگوں نے مسجدوں میں جانا ترک کر دیا اب لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ہم پہلے جائیں گے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اور اگر ہمارا روزانہ امتحان لیا جائے گا عقیدے کے بارے میں تو لوگ تو جو ہے در کے جو ہے مسجدوں میں نہیں جائیں گے اور غلبہ بھی جو ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے دین سے دور ہونے لگے اس لیے کہ نماز صلاح ایک ایسی چیز ہے جو عابد جو ہے اور مخلوق کے درمیان جو ہے عابد اور خالق کے درمیان عابد اور خالق کے درمیان ایک بہت ہی جو ہے قوی سلا ہے جس کو اللہ تعالی نے جو ہے پانچ مرتبہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے فرض کر رکھا ہے تو جب تک اللہ کے یہ غر آباد تو حالانکہ مساجد اسلام کے قلعے ہے جب تک اللہ کے یہ گھر آباد ہے اسلام زندہ ہے اسلام زندہ رہ گیا اور مسلمانوں کی عزمت وہ شوکت بحال رہے گی ان گھروں کو آباد کرنا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے سچے مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے دل فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من عامل باللہ والیوم آخر وقام الصلاة وآت الزکاة والیوم ولم یخشہ اللہ فاسا اولائکا ای یکون من المختدین کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت لافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے ساتویں جو ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام کو کمزور کیا یعنی عقیدہ آماد اور دیگر وجوہات سے اسلام کو کمزور کیا یعنی زنار کا جو ہے زندگیت اور جہمیت کو پھیلانا شروع کیا اپنے مخالفین کے کفر کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان حکرمانوں سے جنگیں لڑے اور انہیں داخلی طور پر کمزور کیا اور ان پر حملہ کرنے میں غیروں کا ساتھ دیتے رہے مناظرہ اور جدال کے ذریعے لوگوں میں دین سے نفرت پیدا کی جو دین کے کمزور ہونے کا سبب بنی لوگوں کو آپس میں لڑا کر جہاد سے مول لیا جس کی وجہ سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں کمزوری آنے لگی یہ جو ہے ان کا طریقہ ہے زمین میں خوب فساد پھیلایا لوگوں کو نہ حق قتل کیا خصوصاً اہل سنت والجماعت جماعت کے علماء کرام کا قتل عام کیا حالانکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نہ حق خون بہانے اور زمین میں فساد کہ پھیلانے سے جو ہے منع کیا آخری دلیل جو, جو علماء نے یہ بتائی ہے انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جہاد کو معطل کیا جہاد کو جو ہے بالکل بند کر دیا جہاد جو کہ اسلام کی کوہان ہے اور اس سے اسلام کی نظریات و جغرافیہ سرحدوں کی حفاظت ممکن ہے جہاد سنت انبیاء اور صدف صالحین کا شیوا ہے مگر ان لوگوں نے جہاد کا تو یہ سرے سے انکار کر دیا یا پھر اس میں باطل تعویل کرنے لگے اس لیے کہ یہ لوگ کافروں کو کافر کہنا اس لیے کافروں کو کافر کہنا جائز نہیں سمجھتے اس بنا پر ان کے خلاف جہاد بھی نہیں کرتے بلکہ آیات جہاد کو مجادلہ ان مناظرہ میں تعویل کرنے لگے دشمن کے بجائے مسلمانوں سے لڑنے لگے قتل و غارت گیری مچائے اس لیے پوری اسلامی تاریخ میں دنیا پر میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ رافضیوں یا خوارج نے کبھی بھی کفار یا مشرقین سے مارکا بھی لڑا ہو جیسا کہ ابھی آج داعش کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ کن کو مار رہے ہیں داعش جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہے عراق کے اندر سنیوں کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کافروں کو نہیں مار رہے ہیں اور بڑی بڑی اسلامی حکومتیں ان کی وجہ سے ختم ہوئی نوی دلیل جو علماء نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے امت میں تفریق پیدا کی ان کا ایک شعار یہ ہے اور ان کی جو ہے تفریح ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے امت کے اندر جو ہے فرقہ بازی جو ہے پھیلائی قرآن و سنت سے ثابت نصوص اور دلائل کی مخالفت کرنے لگے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی پیدا کرنے اور تفرقہ بازی مچانے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت ہی میں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور کئی فرقے بن گئے تجھ کو ان سے کچھ غرض نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے ہے پس وہی ان کو جدائے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تو فرقہ بازی بھی جو ہے وہ ان کی ایک جو ہے سبب میں سے جو ہے کہ انہوں نے جو ہے تفرق بازی جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ بٹ گئی ہے اس کی اصلیت جو ہے جہمیوں کی طرف سے جو ہے جا کے ملتی ہے کہ جہمیت نے جو ہے تفرق کی بنیاد امت مسلمہ کے اندر جہمیوں نے ڈالی اس کی دسویں وجہ یہ ہے کہ انہوں احادیث کی مخالفت کرنے لگے احادیث کی مخالفت کرنے لگے حالانکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے حدیث بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماقوان الا ان تو اس میں اور قرآن کے الفاظ میں اتنا فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے پر جو اجر ملتا ہے احادیث کے الفاظ پر وہ اجر نہیں ملتا ورنہ حجیت کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل برابر ہے حالانکہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث تو جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی جو ہے شرح اور تفصیل ہے بغیر حدیث کے جو ہے قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے تو اس سے جو ہے حدیث کی جو ہے تشریح کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے حجیت کے اعتبار سے وہ بالکل برابر ہے اور فرق جو ہے قرآن اور حدیث میں یہ ہے کہ قرآن مطلوع ہے اور حدیث جو ہے وہ غیر مطلوب ہے کہ قرآن کے پڑھنے پر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اور ہر ایک ہر پر جو ہے جو دستی کے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے ثابت ہے اور جہاں کے جو ہے حدیث سے جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا جس جو قرآن کو پڑھنے سے جو ہے ملتا ہے تو اس کے لحاظ سے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے علما اہل سنت والجماعت نے جو ہے ان کو جو ہے کافر قرار دیا غیار بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منسوخ جیزوں, چیزوں کو وہ پیش کرنے لگے جو چیزیں جو ہے قرآن اور سنت کے اندر منسوخ ہو گئی تھی ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش کر کے دلائل بنانے لگے ان لوگوں نے اپنی گمراہیوں غمرائی, کو ہوا دینے کے لیے یا تو قرآن قرآن آیتیں میں تعویلات کی یا پھر احادیث سیاح کا انکار کیا انس, ان کے کی مقابلے میں منسوخ آیات احادیث پیش کرنے کر کے اپنے کو دل کی تسلی دیتے رہے اور ان احکام سے روگ روانے کی جن کے پر تمام امت کے علماء کا اتفاق و اجماع تھا کہ یہ جو ہے منسوخ ہو چکی ہے یہ احکام ان پر یہ ہے یہ لوگ عمل کرنے لگے یہ لوگ انانیت کا شکار ہونے کی وجہ سے حق بات واضح ہونے کے باوجود بھی اپنے موقف سے جو ہے واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے چونکہ ان کا اکثر مقصد ہدایت کی تلاش نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکہ گمراہی پھیلانا اور عوام کو تشویش میں مبتلا کرنا ہے لہذا انہیں دلیل کی حقیقت اور طریق کے استدلال سے کوئی تو ہے تعلق نہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج کا جو داعش جس کو آئسس کہا جاتا ہے آئسس کے اندر جو جو ہے ان کی جماعت کے اندر آپ کو ایک بھی علما عالم علما سنت وال سے نہیں ملے گا ایک عالم آپ مجھے بتا دیں ایک عالم جو مسل کے اہل حدیث یا مسل کے اہل سنت اور پر ہو بڑے عالم بڑے علماء میں سے ٹھیک ہے جو جنہوں نے داعش کی جو ہے تائید کی حالانکہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ان کے علماء کا یہ حال ہے کہ ماہد الغا جو جامع اسلامیہ کے اندر ہے یورپ سے جو کچھ نئے مسلمان ہو کے مستویٰ ثانی یا مستویٰ ثالث پر رہے تھے جامعہ اسلامیہ میں اور جامعہ سے بھاگ کر جو ہے عراق پہنچ گئے اور ان کو انہوں نے مفتیہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے نا اور جو ہے مستبی ثانی جو ہدا بیت انحادہ کو جو ہے مکمل کرنے کے بعد احادہ بیتن اور احادہ مستدن پہ پہنچے ہوئے ان کو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سویڈن کے ایک طالب علم کو ہم جانتے ہیں کہ جو وہ پڑھ رہا تھا جامعہ کے اندر مستبیٰ اور یہ ان سے متاثر تھا یہ وہاں سے باغ کے جو ہے وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس کو رئیس یا رئیس القدا یا رئیس المعروف یا انہوں نے اس کو مفتی بنا دیا اب وہ فتوی دے رہا ہے داعش کو ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا حال ہے تو ہاں مدینہ کے ایک مشہور عالم سلفی عالم کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک عالم ہم کو دکھا دو سنت والجماعت کا تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا خود ان کا جو خلیفہ ہے وہ مشغول الحال ہے ٹھیک ہے نا خود جو ان کا خلیفہ ہے وہ مشہول الحال ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ایک دوسری چیز ہے کہ یہ جو ہے جو احکام جو ہے منسوخ ہو چکے تھے ان احکام کو انہوں نے جو ہے اپنا لیا اور جو قرآن اور سنت سے جو احکام ثابت تھے انہوں نے اس کا جو ہے رد کر دیا باروی وجہ یہ ہے کہ متشابہ سے حجت پیش کرنے لگے باروی دلیل کھلے ہوئے احکام چھوڑ کر متشابیہ کے پیچھے چل پر ہے جو آیات متشابیہات میں سے ہے ان کو انہوں نے اپنا اصل دین بنایا اور جو سری دلائل ہے ان کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہی شعار آپ اہلی بیدت کے اندر آج بھی دیکھیں گے کہ آپ جو ہے ان کو سری دلیل رفیدین کی پیش کریں گے وہ آپ کو جو ہے کوئی عام دلیل آکے رکھ دیں گے شیخ الاسلام محمد ابن عبد اللہ رحمہ اللہ تشویش بہار میں یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ اہل بدعت کا شعار یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے عموم دلیلیں آ کے پیش کر رہے ہیں اگر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ طرح جس طرح تم ذکر کرتے ہو اجتماعی طور پر اس کی کوئی دلیل دو تو وہ آپ کو جو ہے حدیث کی جو ذکر فز... ز... کی جو فضیلت کی جو عادی سے وہ سامنے آپ کو آ کے پیش رکھے گے دیکھو یہ ذکر کے بارے میں جو ہے فضیلتیں حدیث کی وہ آپ کے سامنے یہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ اجتماعی طور پر جو ہے ذکر جو ہے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ثابت ہے تو, تو یا تو وہ عام دلیل ہے اور عام طور پر متشابہات آیات جو ہے اس کو وہ پیش کرتے ہیں اس کو پیش کر کے ان کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جو احکام جو بالکل صریح ہے جو بالکل اظہر میں نے شمس ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں یہ بھی ان کی ایک وجہ ہے دلالت یعنی گمراہ ہونے کی اور اسی طرح, اسی طرح جو ہے علماء نے اس کو بھی ایک سبب بیان کیا ان کے تخفیر ہونے کی ٹھیک ہے نا اس طرح اللہ تعالی نے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پر جو ہے بنا تیروی دلیل جو ہے یا تیرہویں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ارادہ اور دین میں شک میں ڈالنے لگے ٹھیک ہے نا جو لوگ صحیح اور استقامت پر تھے حالانکہ اللہ تعالی نے اس دین کے شک وہ شبہات سے بری ہونے کا احلان... اعلان کر دیا ہے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا قل يا ايها الناس ان كنت في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوفاكم وامرته ان اكون من المؤمنين کہ اے پیغمبر کہہ دے لوگوں کو اگر تم میرے دین میں کچھ میرے یعنی میرے دین میں کچھ شک ہے کہ شاید اسلام سچا دین نہ ہو تو میں تم کو کسی حال میں تم شک یعنی تم, میں تم شک ہو یا یقین ہو اللہ کے سوا تم جن کو پوچھتے ہو ان کو پوچھنے والا نہیں البتہ میں اللہ کو پوچھتا ہوں تمہاری جا, اور جو ایک دن تمہاری جان لے گا تم کو مارے گا اور اس کے پاس تم جاؤ گے اور مجھ کو اس کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ ایمانداروں میں رکھو یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جو ہے آرا اور دین میں جو ہے اپنے آرا سے جو ہے دین میں جو ہے شک ڈالتے ہیں اس کو شک کرتے ہیں چودویں وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ شروع میں جو ہے یہ جو سوالات جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے تو نزول کے وقت جو ہے کیا اللہ عرش اللہ کا خالی ہو جاتا ہے اگر اللہ جو ہے جو ہے رات کا آخری حصہ جو ہے وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے علو پر ہے تو اس وقت تو آسٹریلیا میں جو ہے دن ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے ان طرح کے فلسفے والے متفلسے والے جو سوال کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات پر یہ جہمیوں کا جو ہے طریقہ ہے کہ جب انہوں نے عقل کو اصل بنایا ٹھیک ہے نا اور نقل کو یعنی نصوص کو انہوں نے چھوڑ دیا اور میں نے کل یہ اپنی تقریر میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قائدہ میں نے انگریزی میں جو ہے بیان کیا تھا اور اس کی میں نے شرح کی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمام جیسے سوالات کیف کے اعتبار سے بھی نہیں اللہ کی صفات کے بارے میں بھی جو ہے جو ہے جو ہے یعنی کیا گفتگو کرنا جن چیزوں پر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بات نہیں کی تھی تو یہ سب جو ہے ان چیزوں میں سے شمار ہوگا جس کو ہم بدعت کہیں گے تو اس اعتبار سے لوگ یہی کہتے ہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل بدت جو ہے وہ بدتی اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے سامنے جو ہے قرآن و سنت پیش نہیں کر سکیں گے اگر وہ حقیقت میں ان کا عقیدہ قرآن و سنت والا عقیدہ ہوتا تو پھر ان کو یہ عقری دلیلیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی وہ فورن جو ہے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو ہے تلاوت کر کے رسول سسلم کی حدیث بیان کر کے یہ بات ثابت کر دیتے کہ صحابہ نے اس کو اس طرح سمجھا ہے جس طرح اہل سنت والجماعت جماعت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ عذاب قبر کے قائل, قائل, قائل ہے اگر وہ عمل کے ہی قائل نہیں ہے تو پھر عذاب قبر کا جو ہے وہ کس طرح قائل ہوں گے ٹھیک ہے نا اکلی بات ہے یہ بھی نا ٹھیک ہے نا کہ وہ عذاب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ صرف معرفت ہے تو وہ عذاب قبر کے جو ہے وہ قائل نہیں ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے زبان سے اقرار کر لیا تو وہ مسلمان ہو گیا دل میں جو اور عمل سے کیوں وہ نہ مانے تو اس اعتبار سے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکفیر کی ان کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں تو عذاب قبر کا انکار کرنا کوئی معمولی اور کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ اور جہمیہ یہ جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح اگر آپ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ شفات کا بھی انکار کرتے ہیں مما ابی اولا ٹھیک ہے نا تو شفات کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ اگر عذاب قبر کا وہ انکار کرتے ہیں تو سولوی جو ہے وجہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں کیے گئے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی تک پیدا نہیں کیے اس کے بارے میں ان کو, یہ ش... ان کو شبہ یہ تھا کہ اگر جنت اور جہنم پیدا کر دیے گئے تو انہیں کہاں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا مودودی صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر دلجال موجود ہے دنیا کے اندر تو وہ کہاں پہ چپا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ سویدان نے کہا نا کہ پورا جیوگرافیکل جو ہے دنیا کا جو ہے کوڑا بالکل واضح ہے تو کیوں ہم اس کو جو ہے ڈھونڈ نہیں سکتے کہاں پہ وہ چھپا ہوا ہے یہ سب اقلا یعنی عقلی بات ان لوگوں نے جو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کہ کہاں پہ انہوں نے تو یہ محض عقل پرستی یہ عقل پرستی ہے کہ ورنہ اللہ تعالی کی کتاب میں اور آحادی سے نبویہ میں جنت و جہنم کے پیدا شدہ مخلوق ہونے کے بارے میں دلائل کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان کا انکار کسی بھی آکے کے لیے ممکن نہیں ٹھیک ہے نا پھر تفسیر گفتگو جنت اور جہنم کی جو ہے باقی مسائل میں میرے خیال سے جو ہے آ گئی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے آخری دلیل ان کی یہ ہے جو سترویں دلیل ہے ستر, سترہ دلیل ہو گئے گئی ہو گئی سولہویں ہو گئے اب سترویں ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین کا انکار کرنے لگے تو یہ منکر حدیث کی اصلیت بھی جو ہے پرویزیت کی اصلیت بھی جو ہے یہ کس کی ہے جہمیت تو ہمارے شیخ نے جو یہ بات کہی تھی کہ جہمیت کے کوک سے سب فرقے نے جنم لیا یہ ان کی بات بالکل سو فصر صحیح ہے تو جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ یعنی آپ ان کے سامنے حدیث پیش کریں گے وہ دلیل دیں گے وہ دلیل دیں گے وہ نہیں مانیں گے تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ اس وجہ سے جو ہے ایک آیات کا انکار کرنا پورے قرآن کی پورا قرآن کا انکار کرنے کے برابر ہے ایک رسول کا یا نبی کا انکار کرنا تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا جو ہے انکار کرنا اور ایک حدیث کا انکار کرنا ہو کہ تمام حادیثوں کا انکار کرنے کے برابر ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں وہ دو حدیثیں تو مانتا ہے ایک حدیث نہیں مانتا اس میں کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی اس مشکلی نہیں ہے نہیں مشکلی ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کو اہل سنت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سنت پر جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ جو ہے جو ہے وہ جوڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بازی ان کے یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت جمع اور ان کے مقابلے میں اہل البد و فرقہ کہا جائے گا جو اصل میں برقیت کا اصلی نام ہے ٹھیک ہے نا اہل البدت تھی و کہ وہ بدت و... وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی اور پھیلاتے بدتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جماعت سوات اعظم ہے ٹھیک ہے نا اور فرقہ پرستی جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ابارتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے سترواں دلیلے اور ست سترہ یعنی وجوہات کی بنا پر علماء اہل سنت والجماعت نے جو ہے جہمیہ کو جو ہے کافر قرار دیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں آئے ہیں یا جتنے بھی فرقے آئیں گے ان سب کی اصلیت جو ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے جہمیت کی طرف لوٹتی ہے یعنی جو بھی فرقہ آپ کے سامنے آئے اگر آپ اطمینان سے آرام سے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر غور کریں تو یہ بات آپ ثابت کر دیں گے کہ ان کی اصلیت جو ہے وہ کس سے ہے جہمیہ سے ہے کہ یہ جو ہے جہمیہ کا طریقہ ہے تو یہ سترویں دلیل ختم ہوئی اور ابھی ان شاء اللہ تو ابھی پر جو ہے تھوڑا یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں دو تین منٹ کا ٹھیک ہے نا سر کسی کو کوئی سوال ہوتا